شریعت میں یہ جو بات ہے کہ بعض احکام اختیاری ہیں اور بعض احکام اضراری ہیں یہ ایک بہت بڑا قانون ہے اس لیے ہمیں بعض دفعہ بعض کاموں کو دیکھ کر فوراً ہی حکم جاری نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مجبور ہو کوئی جماعت مجبور ہو کوئی ادارہ مجبور ہو اور اسی مجبوری کی بنیاد پر وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو بظاہر غیر شرعی ہے خنزیر کا گوشت کھانا غیر شرعی ہے یا نہیں ہے لیکن اضطراری حالت میں اس کی اجازت ہوتی ہے اس لیے باتیں کرتے وقت اور فتوی دیتے وقت بہت ہی زیادہ سوچ و بچار کی ضرورت ہے بہت ہی زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے انجنا سلم فج نہ اگر کافر صلح کے لیے جھک جائیں فجنح نہ تو آپ بھی جھک جائیں وہ اللہ اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کافر صلح کی شکل میں آپ کو دھوکا بھی دے سکتے ہیں ایک طرف سے صلح کے لیے بٹھایا ہوا ہے اور دوسری طرف سے حملہ بھی کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں وہ توکل اللہ آپ اللہ پر توکل کریں آپ اللہ پر بھروسہ کریں ان العلیم یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے ان کے ہر باتوں کو ان کے ہر سازشوں کو جانتا ہے اور سنتا ہے وَإن يريد وَإن فإن حسبك اللہ، اس بات کو اللہ تعالیٰ پھر مزید وضاحت کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کافر آپ کو دھوکہ دینا وہ وہی دوں اگر وہ یہ چاہیں کہ آپ کو دھوکہ دیں فن حسب اللہ تو پریشان نہ ہو اللہ آپ کے لیے کافی ہے کافر دھوکہ دیتے ہیں دھوکہ دینا مکر و فریب کرنا چال کرنا یہ سب کافروں کی عادتیں ہیں لیکن اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ توکل کریں بھروسہ کریں اللہ پر اور جب کافروں کی طرف سے جھکاؤ نظر آ رہا ہو تو صلح کر جائیں اور جب مسلمانوں کی مجبوری اور پریشانی نظر آ رہی ہو کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے تو آپ صلح کر لیں اللہ مہربان ہے توکل آل اللہ آپ اللہ پر توکل کریں انہو هو السمیع العلیم یقیناً اللہ تعالی سننے والا ہے کافروں کی ہر باتوں کو سنتا ہے آپ لوگوں کی بھی ہر باتوں کو سنتا ہے کافروں کی بھی ہر بات کو سنتا ہے اور آپ لوگوں کی بھی ہر بات کو سنتا ہے العلیم ہر چیز کو جانتا ہے دکھائی دینے والی چیزوں کو بھی جانتا ہے جو چیزیں خفیہ ہیں پوشیدہ ہیں ان کو بھی جانتا ہے سب کو جانتا ہے وہ ان يريد ان يخدعوكا اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں پریشان نہ ہو فإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ يَقِينًا اللہ کے لئے کافی ہے هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنین وہی اللہ ہے جس نے آپ کو تقویت پہنچائی ہے جس نے آپ کو طاقت دی ہے بینس ہی اپنی مدد کے ساتھ آپ جنگ بدر میں تھوڑے سے تھے تین سو تیرہ یا تین سو سترہ تک کی روایتیں ہیں اور کفار جو ہے ایک ہزار تھے ہر چیز سے مسلح تھے اللہ نے مدد کی تو صلح کی صورت میں بھی اگر وہ دھوکہ دیں گے تو اللہ آپ کی مدد کر سکتا ہے اللہ آپ کی مدد کرنے پر قادر ہے بینسری وہی اللہ ہے جس نے آپ کو طاقت دی اپنی نصرت کے ذریعے وبل اور مسلمانوں کے ذریعے تو آج بھی اللہ کی قدرت اور نصرت موجود ہے اور مسلمان موجود ہیں صلح کی ضرورت ہو معاہدے کی ضرورت ہو تو آپ کر لیں یہاں پر ایک نقطہ مولانا مفتی محمد شفی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب معرف القرآن میں بیان فرما رہے ہیں یہ جو بات فرمائی جا رہی ہے وہ ایند و اینداؤ کا اگر کافر آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو آپ پریشان نہ ہو تو کیا یہ وعدہ دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی ہے جواب اس کا یہ ہے کہ ان نہیں یہ پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام کی خصوصیت ہے پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام نے جس دشمن کے ساتھ بھی معاہدہ کیا صلح کی وہ دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکا ہے لیکن ہم اور آپ عام مسلمانوں کا کیا حکم ہے ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مکمل ہوشیار رہیں بیدار رہیں اور کفار کی ہر قسم کی چال سازش مکر و فریب اور دھوکے سے ہوشیار رہیں جیسے کہ سورہ معدہ کی آیت نمبر سرسٹ میں اللہ جل نے پیغمبر علیہ وسلام کو فرمایا فرمایاسم کا الناس کہ اللہ آپ کو لوگوں سے دشمنوں سے بچائے گا محفوظ رکھے گا تو اس وقت پیغمبر علیہ اللہ سلام نے اپنے باڈی گارڈوں کو اپنے محافظین کو فرمایا تھا کہ بس آپ, آپ لوگ چلے جائیں آپ لوگوں کی چھٹی ہے اس لیے کہ اللہ نے میری حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی ہے کہ آپ کی حفاظت ہم کریں گے بس ابھی باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے تو جیسے اس آیت کے ذریعے استدلال کرتے ہوئے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جس طرح اللہ جل جلالہ نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی اور پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے باڈی گارڈز کو اپنے محافظین کو اجازت دے دی اسی طرح آج بھی کوئی امیر یہ کہے کہ نہیں پیغمبر علیہ و سلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی انہوں نے اپنے محافظین اور باڈی گارڈس کو اجازت دے دی تو ہم بھی اجازت دے دیتے ہیں غلط ہے بات سمجھ میں رہی ہے وہ وعدہ پیغمبر علیہ و اسلام کے ساتھ خاص تھا یعنی آپ کی حفاظت ہم کریں گے محافظین کو انہوں نے اجازت دے دی آج اس کی اجازت آپ کے پاس نہیں ہے آپ اپنے باڈی گارڈز کو اور اپنے محافظین کو اس آیت کی بنیاد پر اجازت نہیں دے سکتے چنانچہ یہ بات ثابت ہوئی کہ اس آیت میں یہ جو بات مذکور ہے کہ اگر وہ لوگ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں آپ پریشان نہ ہوں اللہ آپ کے لیے کافی ہے یہ خصوصیت پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام کی ہے آج اگر آپ کافروں کے ساتھ صلح کرتے ہیں تو مطمئن نہ ہو جائیں اس آیت کو دیکھ کر اور یہ بات واقعی بھی ہے اور زمینی حقائق کے مطابق بھی ہے کہ پیغمبر علیہ السلّت نے جس دشمن کے ساتھ بھی صلح کی معاہدہ فرمایا وہ دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکا ہے لیکن مسلمانوں نے بہت سارے دشمنوں کے ساتھ صلح کی ہے تو مسلمانوں کو دشمنوں نے کئی طرح سے نقصان پہنچایا ہے اس لیے علماء کرام یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر یہ جو وعدہ ہے کہ دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا یہ پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے جیسے کہ اللہ کا الناس کے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا محافظین کو چھٹی دے دی گئی یہ ان کے ساتھ خاص تھی اسی طرح یہ آیت بھی پیغمبر علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہوشیار رہیں بیدار رہیں آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کفار مسلمانوں کے ساتھ صلح کرنا چاہیں تو حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کے امیر کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ بھی صلح کر لے اور اللہ تعالی جیسے پیغمبر علیہ السلاۃ وسلام کی مدد فرماتا رہا ہے اسی طرح ہماری بھی اور قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کی مدد فرمائے گا نفری و بالمومن وہی اللہ ہے جس نے آپ کی مدد کی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ امیروں کی جو طاقت ہے اور ان کی جو شان و شوکت ہے وہ سب کچھ انہی مسلمانوں کی بدولت ہے انہی معمورین کی برکت سے وہ آج امیر بنے اس لیے ان امیروں کو مغرور نہیں ہونا چاہیے تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ میں تو بہت بڑا تیسمار خان ہوں نہیں آپ جو کچھ بھی ہیں ان مسلمانوں کی برکت سے ہیں آپ جو کچھ بھی ہیں اللہ کی نصرت اور مدد کی برکت سے ہیں اللہ کی مدد اگر ہٹ جائے تو ایک منٹ کیا ایک سیکنڈ بھی آپ ان دشمنوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے اور یہ جو مسلمان ہیں جو کہ آپ کی بات مانتے ہیں یہ جو کارکن ہیں معمورین ہیں یہ جو بات آپ کی مانتے ہیں اور آپ کی بات مان کر چلتے ہیں کاروائیاں کرتے ہیں فدائی عملیات کرتے ہیں قربانیاں دیتے ہیں ان کی قدر کریں آپ اگر یہ نہیں ہوں گے تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں آپ اگر ایک ہیں تو یہ صفر ہیں لیکن اگر صفر نہ ہو تو ایک کی کیا حیثیت ایک صفر لگائیں گے تو دس ہو جاتا ہے آپ اگر ایک ہیں تو ایک صفر لگائیں گے تو دس ہے دو لگائیں گے تو سو ہے تین لگائیں گے تو ہزار ہے اسی طرح لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں کھربوں کی بات ہے لیکن اگر یہ صفر نہ ہو تو آپ کی کوئی حیثیت ہے ان عمرا کو یہ چاہیے کہ اپنے مامورین کی قدر کریں اپنے ماتحتوں کی عزت کریں ان کے لیے دعائیں کریں ان کی ضروریات پوری کریں اپنی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کو قربان کر کے اللہ تعالی کے خاطر ان مامورین کی طرف متوجہ ہوں یہ کیا بات ہوئی کہ امیر صاحب کے لیے تمام وسائل مہیا ہے امیر صاحب کے لیے ہر قسم کی شان و شوکت اور ہر قسم کی ٹھاٹ و باٹ جو ہے وہ مہیا ہے لیکن بچارے جو مامورین ہے وہ آٹے کی بوری کے لیے ترستے ہیں اور چھوٹی سی فیملی کے اخراجات کے لیے پریشان ہوتے ہیں تو ایسے عمرہ اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے ان عمرہ کو چاہیے کہ اپنے معمرین کا خیال کریں اپنے ماتحتوں کی عزت کریں ورنہ جیسے میں نے عرض کیا اگر آپ کو یہ صفر نظر آتے ہیں یہ مامورین اگر یہ صفر نہیں ہوں گے تو آپ پھر ایک رہ جائیں گے اس لیے ان سفروں کو آگے لگاؤ پیچھے نہیں ایک لکھا ہوا ہو اور پیچھے کی طرف جتنے بھی صفر لگاؤ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایسا یا نہیں ہے ان صفروں کو آگے لگاؤ گے تو پھر یہ دس سو ہزار لاکھ کروڑ میں بدلیں گے آگے لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عزت کی جائے ان کی قدر کی جائے ان کی مشکلات اور ان کی پریشانیوں کا سداب کیا جائے ان کی ہمدردی سمیٹی جائے ان کی غمخاری کی جائے ان کی مشکلات کو حل کیا جائے اللہ تعالی ہمارے عمرا پر اور ہمارے معمرین پر رحم فرمائے اللہ تعالی جہاد کے لیے خدمت کرنے والے تمام عمرہ اور معمرین سے راضی ہو اور ان کو صحیح طریقے کے مطابق شریعت کے مطابق شریعت کے لیے جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ تعالیٰ خلقی محمد و صحبی اجمائین